آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصقلون على النبي سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا شَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَعَذَبْ سَعْمِلِ سلا <تصال> <معلک مرحمت> اللہ تحصیل دے اس چک دے جلسے شریف ناچیز نے اللہ ج مجد ال دی مدد اور توفیق سمجھ نا کے مطابق جس موضوع پہ کلام کرنی اس کا عنوان ہے صالحین صالح، صالح. کون ہے جد مانا دن نیک کون ہے آج جی مزفرگڑ تو اس جلسے دے سفر دے دوران شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فتوات مکیہ شریف دا کشم تعالیٰ نصیب ہویا دی او دے وچ اس موضوع دی تیاری ہوئی آجت کیوں پیش آئی خدشہ رہن دا سی خلش رہن دی سی دل لے سی بے علحم آل السلام سب تو اچھے لوگ نے سب تو آلہ طبقہ ہے پھر صدیقین قیم پھر شادا در پھر صالحین دیا آیت کریمہ بھی اس سے مناسبت نہ ہی پڑی مینن نبی جینا و سدی کینا و شواد و سال سال ہیم چوتھے درجے دکاؤں لیکن ہر نبی تقریباً اللہ تعالی دی بارگاہ پرانے مجید دی نقل شریف دی مطابق. ہر نبی نے رلا سیدنا یوسف صدیق تسلیم فرماندے نے وفا نی مسلم بس اے اللہ منو نیک فوت کریں نیکی وفا دیں اور اٹھائیں اٹھائی نیک رلا دے الحکنا دسا لیں نیکا نہ رلا دے اللہ حضر نبی ہو کے رسول ہو کے بولو لازم پیغمبر دعا مانگ رہا نہیں یا اللہ مین سال نے شامل کرنا پرانے مجید کئی نبیا کے بارے آیا کھلا کے انہوں دعوا فرمائی ربے ہابلی حکمت بسوال ہی سید سیدنا ابراہیم وہ فرما رہے نے یارلہ مینو نیک رلا دے صالحین ہی رلا دے اچھا نہ رلا دے ادھر قرآن پا کے چایا کھڑا ہے نبی جین سدی تین شہدا سال ہی درجے چایا کھڑا آلہ دعلا نبی سدھی شہدا پھر سال شو... صالحین ادھر آیا ہے کہ یار نبی کہہ رہے ہیں سانو صالحین ہی رلا دے یہ خلش سی خدشہ سی آ جڑے شیخ اکبر نے نا انہوں نے تاجدار گلوڑا تھا بڑا پیار سی یعنی انہیں او آپ نے ہمیں حفظ آنگل ساں میں محسوس کیتا ہے کہ مشکل تو مشکل سوال آپ کے آنے دے ساننا کہ آپ زیادہ تار حال انہ کتابہیں کر دے سانتے ہیں جنہیں جو میں مشکل حال کرتی میری مشکل بھی انہیں حال ہوئی مطالعے دوران او مدت دا سوال خدشہ اعتراض وہ سب دور ہوجود سمجھ ل جد مینو یہ سبھا پیدا ہوا یہ پریشانی لگی ہے کہ یار ادھر چوتھا درجہ سال دا ہے ادھر نبی آلہ تو آلہ درجے آگنے آئے پرور دگار سان سال ہی نہ رلا دسر گل رلتی نہیں یہ سمجھنا تار اٹھا بظاہر جڑا آ پیا تاکہ مطابقت پیدا ہو جاوے اور شبہ دور ہو جاوے ذہنت او خلش کھڑی او نکل جاوے تا کر کے ہوں موضوع نام بنیا صالحین کون ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے ہوں یہ سمجھتے نبی جین سدیقی شہدا سال ہی ہر ایک نلحا علحدہ سمجھنا پڑنا ہوں تھوڑی میں شرح کرگا نبوت دی فر شرا کر گا سدیقیت کی فر شرا کر گا پھر سالحت کی پھر, پھر, پھر, پھر دساگا یہ نہ سارے کے واسطے جہرا سالے بولیا وہ کس مانے کو پہلے نبوت کے بارے ارض کرنا ہے. نبوت نمجے میں واہج تو شروع کر لگا کہ وہی جیڑی ہے نا اللہ تعالی اربی زبان مخفی شارا خفیہ گل کہ خفیہ لکا کے جڑی گل کر دو اللہ تعالیٰ یہ گل جڑی لکا کے ہوں مخلوق اپنی ن اس وحی دیاں دو قسمہ بڑھ دیاں ہیں پہلو ایک وہی ہوں دیئے عام ایک وحی ہوں دیئے خاص وہی عام ایسی کہ جڑی تمام مخلوق انو شاملے او ہے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں ہر شہر فطری شعور اللہ تعالی نے ہر چیز فطری شعور دتا ہے سمجھ د اس شعور اور سمجھ دے مطابق اپنے وجود اور ہستی کے اوقات گزارتی پی ہر شہی ایسی ہے کوئی شہ جاندار ہے تو نہیں ہر شہ چی فطری پیدائشی شعور سمن لیکن دائرے پھر شعور دے مختلف ہیں اگر ایک ریت دا ذرہ ہے جمعات اس دا شعور دا دائرہ تنگے جاندار بھی چو حیوانات کسی بھی نو اور قسم نکو انائرا دا اس وسیع پھر جلکا اور انسان اور جنا تاؤ گے دائرہ اور وسیع ہو جائیں اس کی ضرورت مطابق ہے جیمے جیمے ضرورت ود رہی وہ جہاں شور خدا تعلی دیتا ہوا اس دا دائرہ ود رہا اے وحی، ہر شہر قرآن مجید فرقان حمید نے اس شعور اور سمجھ کی گل فرمایا دسیا امین شہ اللہ یو سب ہو بے حمد ہی ولا کلّہ تف کہوں نہ تصبیح ہوں کوئی چیز ایسی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ تصبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے رہی کمزوری دسی تسبیح اور ہمد دونوں ہیں ہر چیز کر دی کوئی شہ فرمایا ایسی نہیں جہی اللہ تبارک تعالی دی تسبیح اور حمد نہ کر دی تسبیح تسبی حمد دو چیز آئی ہیں تسبیح کا ماننا ہوں پاکی بولنا حمد کا ماننا ہوں تعریف کرنا پاکی ہے عیب ایب نفی کرنا ہر عیب اور نقص نقصان نفی کرنا اس کو پاک کے ہر عیب نقص کو پاک کے یہ تسوی اور ہر شان ہر عظیم تو عظیم صفت دا مالک اے حمد ہم دکیے ہر سونی تو سونی شان والا ہے ہر نقص تو پا کے تصویر ہر سونی خوبی والا ہے ہر خوبی والا ہے ہر کمال والا ہے یہ حمد تو پہلی نفی ہو گئی دوسرا اثبات ہو گیا اگر کلمہ شریف پڑھو تو آ لا لاہ نفی الاح اس بات جا کلمے دا مضمون ہے وہ ہر ذرے موجود ہے کلمہ ہر ذرا پیا پڑھتا <سؤال> اچھا اللہ تعالیٰ یہ نفی اس بات دسو کلمہ <سؤال> پڑھنا کھڈے شعور دی گل ہے کڈے شعور دی گل ہے اور یہ شعور اللہ تعالی نے ہر ذرے ہے اللہ اگو فرماندہ ولا کلا ولا کلا تفکا ہوں نا تصبی ہا میں آج نواں نقطہ کھولنے لگا انشاءاللہ علمی نقطہ سمجھ آئے گا ضرور آئے گا آیا ولا آیا ہے ہوں نا تسبی ہا ہوم ہو پیچھے آیا ہے شاید الف تو تسبی ہا ہرسبت ہوں یا تسبیہ ہا ہوں تسبی ہا ہوم ہوم زبیر ہوم آربی اقل والوں روی لوکول جمع واسطے آکل والوں واسطے آ سمجھ ہوں دومت ہو ہیں ایک ہے تکلیب اقل نو غیر دو, دو تے دیتا ہے. تو دکلیبا فرما دیا تسبیح آؤ دوسرا ہے کہ اس بات دی طرف اشارہ لانا مقصد سی دانا، دانا، دانا، دانا، دانا کہ تسبیح کرنا اور حمد کرنا یہ اقل والوں کا کام ہے جدو ہر شاپ پہ کر دی ہے ساری یہ سمجھ میں دتی ہوں اندازہ لگاؤ یہ نہ سمجھا کہ اصا نہیں دے لہذا ہے ضروری نہیں کچھ نا اکثر شاید علم نہ ہو شہ ہونا آدم آدم وجود کی دلیل نہیں ہو سکتا نہیں کہہ سکتے جدو علم نہیں تو ہے نہیں ہوئے مینو پتہ نہ زمین کا تھلے کی کچھ ہونا سام پتہ نہیں لیکن کا مطلب نہیں کہ تھلے ہے ہی کچھ نہیں بترا کچھ علم نہ ہونا ہو نہ ہونا وہ کردیاں نے تسبیر تمام سفیا اولیا اس بات پہ اتفاق خيب. لیکن صرف سمجھ نہیں ہوں. آن اس دعوے دی تصدیق کہ یار ہے اور سمجھ ہوں دی. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت شریف دے اندر ایسے لوگ ضرور رکھے نے جیڑے اٹھن والے, اٹھن والے, والے سوال اعتراض دا جواب اس سوال دے مطابق دے لے اسلام دی کسے بھی گلے سوال اٹھے اللہ تعالی نے او دے جواب وہ سوال دے مطابق جواب آستے ضرور طبقہ رکھے جنے رکھے جڑے اس طرح کے سوال دا جواب دے ہوں سوال ہوں نے دو طرح کے ایک سوال ہے قال دے متعلق گل کی تھی ہے گل دے متعلق ایک ہے قال دا سوال ایک ہے حال دا سوال حال دا مطلب دل دا گل دل دی زب نہیں خالی دل دی ہوں اگر کوئی اعتراض کرے سوال کرے اس کے مطابق جواب جب دلے اللہ تعالی نے رکھے نے یہ دعوی تسوی حمد کر دے شاید ہر شا کروا اگر اسلام دو اعتراض اٹھے کہ یار ہے سانو تے نہیں فنی سائنسدان بڑی بڑی چیز بلائی بنایا نہیں آواز <تصفح> <تصفح> <تصفح> تے اللہ تعالی نے جبا واسطے حال دا مسئلہ ہے کال دا نہیں ہوں اے گل کا نہیں اے دل دا، اے زبان دا نہیں دل دا مسئلہ کال نہیں حال دا مسئلہ ہوں جی اس طرح دا سوال اٹھ پوے تے اللہ و تعالیٰ نے مہرے علی ورگے اس واسطے جو ہے سونا ہاں ہاں باہو ورگے اگر تو نبی فرماؤ میں اس پتھر نو نشاننا جڑا پتھر میں محمد تروت پڑھتا سو نبی پاک نے قال کال منہ شریف گل کی اساں پڑی سنی بیان کر دتی لیکن اگر کچھ اعتراض کرنے والا اٹھ پوے وہ آخ یار ایڈا نبی دا اصل سنیا اصا دے نہیں منگتے پھر اللہ تعالی نے حق باہو ورگے فقیر ہر دورج رکھے ہوں نے جڑے آخر کے یار او سنی جے تق تین بھی سنا لیں ایک بذرگوئے نے سیدی عبدالعزیز دباق اس سے زما فرمان دے سن میرا وضو کرنا مشکل ہو جاندہ ہے کہ ہر پانی دے ذرے وچوں میں اللہ اللہ دیا و آگا توجہ نہیں فرمائی قرآن مجید ہے اے زمین جڑی تو بیٹھے ہیں اندھے میں جان ہے بولو اندھے میں جان ہے کمپیوٹر نہیں کمپیوٹر جان کون ناچ رکھتے بندے بندے رکھتے بھر وقت جہی شہ مرضی کڈنی چاہو ٹھک سامنے آواز چن لا فلانی گل ٹک ہوں یہ کیونکہ سڈے سامنے ماسوس ایک ہو گیا یہ تو مننا سوکھا ہو جی اللہ تعالی فرما یو تو ہسو اخبار فرمایا اے زمین جائیں تو دے چلتے دے پی جی سارا خبر سنا دیا ہوں فرق ہے بندے رکھ لینا رب رکھے رب ربو کی جواب دیتا سی مولا علی نے حضرت عمر نو نسل انہیں فرمایا سی حجر اے اسود تو نہ نفع دینا نہ نقصان میں حضور پاک نو ویک چوم دیا تاہ تین پہ چومنا مولا علی فرمایا سی فرمایا علی اپنا عمر اے آ کو نفع نقصان نہیں دیا اللہ تبارک و باد نے قیامت آئیں دن اے تو پوچھنا اور انہیں ہر کسی کی دی گواہی دینی معلوم ہوا ہوں اللہ تبارک بطالا نے کال آل آرہ بنا سنتے نے جبادات نباتات ہے جانور بولیاں کی کرتے انجن والے اللہ تعالی بنا پاک سلیمان پیغمبر بولیاں سمجھتے ہیں کی بولتے جانور آپ دستے سن فیصلے کرتے سن جھگڑے آدھے سن سارا کچھ ایک اللہ تعالیٰ دا عجیب نظام بزرگ فرما نے ہر شہ تیرے سڈے واسطے بے شعور پیدا کرنے والے واسطے کوئی نہیں پیدا کرنے والے نے اس جہان چ اپنی مظہر رکھے ہوئے جتوں آزاد ہو گلا رکھ لو ہر ذرا نفی اس بات کلمہ طیبہ بات پڑھتا رکھ د شور ال الا انسانگر نہیں ہونا چاہف شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے سڈے تحسان کرنا ذکر آستے تو ہر جو ذکر پاک کی توفیق دے چھوڑے تو پھر مغرور نہیں ہونا چاہیے صرف شکر کرنا چاہیے ہر شہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ ایسم بنائی اس ذات جان دی پی سمجھ رکھ دی ایک شعور رکھ دی جس نال اپنے رب العالمین خالق مالک دی توفید یعنی نفی اور اس ہر عیب تو پاک اور سمجھ دی اس رات, نو. رات نو. تے ہر کمال تے خوبی والا رو کاش سے پیار کرنا کہ ادھر کلمہ طیبہ نفی اس بات سب حمد تسبیح تسبیح لا الہ حمد اللہ تسبیح حمد جانب کو ہر سب پہ کر مطلب کلمہ نفی اس بات والا تو جب باہو سلطان کی زبان آ جانا ہے آپ فرماندے لیں اللہ فی اللہ چمبے جہلا پانی ملیا ہر رگ ہر اندر ہوٹ اس مشک مچایا وہ جد پھل آئی ہو جیو شالہ مرشد بہو بہو جیو اے مرشد بہو جٹھی لائی تعالیٰ نے ہر وچ لائی پر بندے خوشبو جدو جب سونا حق کے فقیر لوندہ. دے واسطے نال فکیر پھر جی دل کے اندر یہ بوٹی لگ جی وہ کن نے ہر شہ اللہ فکر اللہ تسبیحہم اور اتو پتہ لگا تو فرمایا پتا لگا قرآن مجید دی گلا خالی پڑھ کے او دے ظاہر جانا دے بچھلی گال سمجھنا بڑی بے وقوفی ہے پھر وہ نہیں رہنا چاہیے اور اللہ تعالی آما نال پیا گل کرتا ہے ہر شاید تسبیح کر دیے پر تسی نہیں جی سمجھتے اگر کوئی آ کے کوئی بھی نہیں سمجھتا تو ہے اس بے وقوف کی غلطی ہے ورنہ اگر حبیب خدا دی ذات کریم او پتھر دے درود سمجھتے ہیں اگر داتا ورگی ذات او زرے زرے دے کلمہ تیے ورد پہ سنتے ہوتے لجو در وی کھلا دیا بندے میں گل لمبی نہیں کرتا اے وایام میں ہر کسے اللہ والا نے جاری رکھی ہوئی ہے جانور ویس لو ڈنگر ویس لو کھان ویلے کنی احتیاط کرتے ہیں مولی شاید سونگ کئی پرا سٹ دے میں کدی کہ ہوں بھئی بنگ بوٹی کھوتے بھی نہیں کھانے اللہ حالانکہ بڑی خوشبو والی اللہ تعالی نے فطری شعور ہے جانور ڈاکٹر مشورہ نہیں دتا سان مشورہ بھی دے فلانی شاموی پھر بھی تن جانے کھا جانے لیکن صدقے جاوا اس مالک سونے دے شور دے جانور چ رکھ دتا سو لاکھ ڈاکٹر آ کھا نہیں نیڑے جان لگا کیونکہ ذات پاک نے کا نحل اللہ فرما شہد وال میں وی کی فطری شعور دیا فلانے فلانے پھول چل چلا جی ایتھے گھر بنایا سارا کچھ فرمند ہے یہ ویخ شفا نکلتی ایک وہی ایک نظام سلسلے خیرے گلیاں نے کئی راز ایسے نے جڑے جی کھول بھی نہیں سکتے سمجھ نہیں آئی اگر ان کہہ بھی جاوے کوئی حرج نہیں جسم بےکار بے بے بے جان دے نال پیا <ناد> دن کم کر ہے انجاک جسم چلا خفیہ جان کی رکھ والا رب العالمین امی اہی جڑا اس جمیں قائم رکھ کے جان کام ہے او ذات ایویں قائم رکھد ہوں پو آخ تسلی پی کرے یا آنکھ رب العالمین آپ ہی اپنیا شانہ پیا جو ہے سو جاڑا ہویا وہ سمجھ گیا کرے نظر ہے کہ کچھ بھی نہیں تو ہی تھی توجہ نہیں فرمائی وہ پھر سمجھ گئے جے میں تینوں <سؤال> اندر آ جانو کھاں پھر مقید جان جے میں تین باہر آخان میرے اندر کون ادر تو ای باہر تویں سب تھی پاک پچھا اور میں بھی تویں تویں یہ بلا کون بنجلی ویکی ونجلی جان مرلی سمجھ لو جہی بجادے منہ چلتا ہے تو وہ فرماندے نے ایک پاشا ہے نا کائنات دا اس رات کو دوسرا اگے سامنے تیرے ہوں جا فکیر وہ پچھو ویگ ہے کہ بجانا کون پیا وہ کہ جانے کی پتھر کی اصل وہی ہے جڑا یہ پڑھا رہا سمجھ نہیں لگی وہی عام دوسری وہی خاص بولو بولو وہی ہے خاص پھر دو قسم یہ اور فطری شعور تو چلا گیا کم یہ ہے پھر کلام گلا وہ دنیا یہ پھر دو قسمیں وہی خاص جڑی ایک آبیا کو ایک دیئے، ولیاں کول آم مومنا کول کراس وئی کہڑی توجہ دو قسم نبیا کول جی آن شریت بنتی شریعت بندیئے، بندی دی اللہ تعالیٰ شرا بنا حلال حرام جی جی دسیا کفر اسلامی جنو نے شریعت شریت بنا وئی یہ صرف نبیا تسولوں کو دی اگر آوے نبی کو اپنے تو بن نبوت اگر دوجا ناستے آئے تو بن جاتی رسال یہ ہے شریعت بنا ہوں شریت بچاؤ شریت بچاؤ سمجھ اور بچا محفوظ رکھے نو تے سمجھاؤ دی اللہ تعالی دیا شانہ سمجھن دی شانہ پشانن دی سمجھن نہیں اتنے آ سکتے کیونکہ ذات پاک دی سمجھ نہیں پہچان آتی صرف تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی سبحان اللہ دی آزاد دی اچھا ہر توجہ وئی ہو گئی دی شریعت نو سمجھا شریت نمجھا شریعت نچا بنا آئی نبیاں رسولوں کو جھا بچاؤ آلیا تو یہ جی میرے ورگا کوئی اٹھ خلو گے تو پھر میرے لیے ورگیا تو وہی آچاؤ والی سمجھاؤ والی وہ نبیا خاص ہے یہ ولییا ن بھی آ مومی بھی آدھ او اوقات بندے کہ گل بڑی سونی منہ چ نکل آندے آدھے یار سمجھ نہیں آئی میرے کو گل نہیں پتہ نہیں کتوں آئی وہ جا پتہ نہیں کتوں آئی کیوں پتہ نہیں پتا وہ لیکن گل صرف ایسا کہ تزی ایزی اسمجھا دن تیزی ہی بندہ یہ میںزیار بند مسلنگ شولہ لے لو چنگا گھماؤ گول لگتا ہے حالانکہ گول نہیں بتا پکا کم لگتا ہے جی میں پورا ایک توا ہے حالانکہ توا نہیں ہوں گول نہیں ہوں تین پر نے اج کل گڈیا لکھا ہوں وہ لاہور کراچی فلان فلان ٹائم گیڈی چلے گی فلان ٹائم فلان وہ سارا لکھا انج لگتا ہے جی میں چل رہا ہالانکہ چل نہیں رہا تیزی چلنا محسوس ہوں سدکے جاوا اس ذات پاک دے جس کریم نے اس تعنا اپنے فیل تے کم دی تیزی این وکھائی ہوئی ہے کہ جو کردہ ہے بندہ ہے میں پیا کرنا ادرو گل سمجھ آئی ادی لیکن انہیں پتا سمجھا گیا پتا نہ لگتا ہوں جی مومن ہوا تو آخر میں مومن کا یہ مطلب ہر خوبی ہر کمال اسی طرف میری طرف نہیں جی اپنے آل سٹی آشرق بن جی ادھر سٹی جائے توڑا مومن بن لیکن ایہربانی کرنا سو آخنا منہ چ نکل جائے آخو میموتا ساری مصیبت میری پی چتی آ گیا بھائی اللہ دے الہام آ الہام کہہ الہام خیر آ جانی میں ذرا علم دی زبان بول گیا عام زبان آخری اللہ ولو خیر اے صرف فتنے تو بچنا اور یہ وی جی آ فرشتے بھی فرشتے تو بغیر بھی نہ دسے فرشتہ گل آ لے فرشتہ آوے اور کئی بار کسی نے دس پہنیا دس بھی پہ باغ میرا نہیں فرماؤ میں فرش سے پچھاڑنا جہے میں بچپنے سا پڑھنے فرج کے آ ہٹا سن راہ صاف کرتے سن تو لوگوں سن پچھا ہٹ جاؤ یہ <تضحك> سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، <تضحك> اس پہ اسے مبارک سب تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہسان نبی باغ کا خان حسان ازور نے فرمایا سان نات لکھیا گرو اللہ تعالی تیرے نال تیری مدد واسطے جبریل مقرر آس رہا ہے یہ گل کر ای بول دس نہیں پیا جبریل دس نہیں رہے حضور فرمانے نے جبریل پر نارے. سبحان اللہ معلوم ہوا وہ ہو جائے سمجھ گل یہ وی دیا قسم سمجھ آ گئی ایک وحی عام ہو گئی شریت بنا ایک شریعت, شریعت بچاؤ آلمانوں اللہ تعالی طرف سمجھ آ گل شریعت بچا شریعت سمجھا نے بچا دلہ تعالیٰ حق والیا سمجھ نہیں لگی گل آل ہوں نبوت سمجھ آ شریعت دی واہ یہ نبوت ایک رکھ پاسے کر دے اگوں صدیقیت کی ہے مینن نبی و سدھی فی نو کون سجنا سچا نے جی گل سچی گل سچی کہندے نے صدیق سچے دوست سواد دی زبر دال دی شد نہیں پڑنی صدیق سچا دوست ہوں درویخ دو ماں دس لگا سنوں کہ ایک ہوں کال گل ایک دل دا حال ایک بدن کا امل سی کون کہ جی گل حال، گل دل عمل، تین ایک جیسے ہو گل دا بھی سچا حال دا بھی سچا امل کئی حدرات آخر سدھی کو نے ج جی دل سوائے سچائی دے ہک کے کسی چیز نبول نہ کرے جکھ دیت کا ذرا پہ جنا چر نکل نہیں اکھ بےقرار رہ اگر مچ مکھی ٹر جائے جنہ چر نکلے نہیں میدا بےقرار رہتا سٹ دونوں فرما نے صدیق دا دل ایم ہی دا ہے ایو گل گلت چلی جائے یعنی خیال ج جا آ جائے تو جنا چر رکن آنا ہی نہیں بے بےقرار رہنا جس حق تو سوا دل کوئی قبول نہ کرے اس لے صدیق بندا ہے تا کر کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار صدیق دے بارے کچھ نہ آخیا کرو جدو میں اعلان کیتا سی تھی آخر سو جھوٹ بولنا ایک یہ سی جا آخر سی سچ کہ ہر کسی نے نبی پاک تو موجدہ منگیا تھی کہ میں نبی آخاؤ تھی دلیل کی کے اکبر واحد شخص نے جنہ بغیر دلیل اور موجزیں منگن تو نبی دی تصدیق کی تیئے کیوں او دا دلی ایسا سی جدو سنیئے حق تو سوا قبول ہی نہیں سی کردہ جدو حق تو سوا قبول دل کردہ ہی نہیں ہندو جی گال ہووے تے پھر تصدیق آستے کچھ دلیل منگے تا کر کے صدیق اکبر نے نبی پاک نب بغیر دلیل ہوئی منگے نے تقبیر نے رسال نے حیدری نے غوثیہ نے تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ شفی محمد چشتی صاحب شان اولیاء، سونا کئی بار بندہ گل منہ سچی کر لیکن دل چ سچ یعنی دل دا حال سوائے سچ دیں نہ بنے عمل دل گل تین جدو ایک جیسیا رہی اس لیے سدیق بن سی ڈے تو صدیق اکبر کدو بنتا سدیقی اکبر اس لیے ہے جسل نبی دیا رمزان نبی دے اشارے سب تو زیادہ سمجھ یعنی دوسرے لفظ جدو نبی کا محرم راج بندا ہے رب دا محرم راز بنے تو نبی رسول بنتا ہے نبی دا محرم راز بنے تو س اکبر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آخری حج مبارک فرمایا حج کہندے نے سونے نبی نے فرمایا بندے نلہ و اختیار ملیا رن کا یا جان, یا جان جو پسند کرنا کرب بکر رو پے سارے صحابہ چپ ابو بکر روئے نے صحابہ وی کے آدھے نے نہیں یار بڑھڑے نو کی ہو ہزور نے جو اللہ تعالی نے کسے بندے نو اختیار او اختیار ملیا نبی پاک اس رات نو والا وقت شریف اللہ اوشلے سارے چپ رہاج کی چپار سرکار پاک اسے بولے پر مائزہ واجب پلا تھبے جنہیں جسے موت اتر آئے گی اسلے کوئی اکھ روبے نا کوئی اکھ نہ نا جس جسے آ جائے گی آپ نے اپنا اشارہ فرمایا جسے اس لئے کوئی سدکے جا ویخ عجیب گل جس لئے مدنی پاک نے اپنی موت شریف یعنی دنیا تان کا اشارہ فرمایا صحاب چپ اکبر جس وقت سرکار وسال ہویا ہے ابو بکر چپ رین صحابہ روئے یار چار آچاریہ جیوے؟ جیوے! میں شیر no? پڑھے سن دو پڑھا پڑھ دینا تاکہ کچھ مکالتا مشکل کشا ہے جد در تو پڑ دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تو پی بن دے بندے او تین رتبا بلی کی واو ولایت دا حصہ سی نا فیض نبوت اور فیض دا وارس علی <تصحاب> موہر علی لاگا فیض ولایت وارس مولا علی فیض نبوت دوارس نہیں او ولی کیے پاوے یہ تع مہر علی سی نوے او دے ولی کی میں پاوے بلی کئی مہر علی سی او اسے بنتا ہے آ کے او اسے بنتا ہے آکے, ولی او دے بندا ہے آکے جائے جو جو علی دی ملی ملی ملی مطلب نارا جا شاہ میرے کو میرا روکنا روک کسی حکمت عقیدہ سڈا الحمد ना भावे साडी मैं फिलद नवे जय गुना दावे साडी मै फिलद चंद्रे है मुंह बली सड़ सड़के उमर गली तो फिर यही कह छना जैन नारा चवा का ना पावे सा महफिल چند سڑ باقی یہ روک در فقیر اللہ دے کر بلی بن گئے توجہ نہیں فرمائی اللہ خیر میں کیا کرنا نقطہ پیسے توجہ جڑا نبی تو بعد نبی کا محرم راج بن کے وہی وراثت نو محفوظ کرے جب محمد دی وراثت نو محفوظ کرے صدیق کے صدیق تو پہلی امتوں میں ہوتے رہے لیکن صدیق اکبر اسپرس نے تکبیر نر رسال نر حیدری نر غوثیہ نر تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خاجہ شفیع محمد چشتی صاحب شان صحابہ ہزور پاک دا ہے. صحابہ رو رو کے ہوش ٹھکانے عمر پاک ٹکان میں ہوگان نہیں کرتا درد کا رنگ بن جانا ہے میں نقطہ پیش کرنا حضرت عمر پاک رو رو کے آپ فرماند جڑا آخے گا محمد ہو گیا حضرت نہیں لریف کامی نہ آخر ویکو صدمہ کی بلے بلے بلے مولا علی مشکل پوچھا آپ موجود ہی نہیں کوئی سابی حال ہے واحد جہ متھا شریف چومے روئے نہیں لفظ نے سب بخاری سیب لفظ بخاری سب تایا تھا زندہ پار جی تے سامنے اس وی ساری ہو گیا تے پاک ہوں ادھر فارے ہو کے حالات نمبر کے نمبر تو چڑھ گئے شخص عبادت کرنا سی محمد کی وہ بہت ہو چکے آجت پڑی وما محمد اللہ رسول قد خلت من ہم باہرمراضی پہ گال کرنا آیت پاک کدوں وما محمد اللہ رسول موقع کئی سال پہلو محمد اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اگر یہ اپنی موت فوت ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تو اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ جاؤ گے کی مطلب کافر ہو جاؤ گے آیت پہلوں پہ اتر دیے عہدے اندر آیت بھی اتر صدیق سدی کے برمحم سی سمجھ گیا ہے وقت ہر کسی نے ابو پکڑ ڈولنا نہیں جدوکر آیا ابو بکر صدیق نبی کر کے ہزور میج لگا ہے جی آجتری میں عمر نو پہلی تھان سے لے آ عمر چیتے اشارہ لاؤ اشارے گل کر سمجھ کے رو جائے وقت تو پہلو رو لینا اس لیے روئے موڑا سا بھی دے کے بھی رون کی رسول تاکر کے حضرت ابن جی ایسا بھی رو لگ پاس حضرت کام کر گیا ہے اگر ابو بکر نہ ہوں تو ربادت رب کرنے والے نارا بکر یہ لفظ مینی منہ جنگ بدر ہوئی بدر ہوئی حالات بڑے نازک اللہ تعالی دے محبوب نے آج یا اللہ. جی آم اٹھی آج مارے گئے تو تیری عبادت کرنے والا یا پھر صدیق اکبر منہ چ نبی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود دمو شریف نکلے نے کے اکبر کریب ہوں میرے کو فتوا تو مکیا پی اگلا اشارہ اگلی گل کر شیخ اکبر امام غزالی دا اختلاف ہو گیا اس گل چ نبی یا نبوت, نبوت اور سدیقیت یہ درمیان کوئی مرتبہ ہے کہ نہیں کوئی مقام دے درمیان ہے یا رڑے نہیں. امام غزالی فرماندے نے کوئی مقام نہیں غلطی کر گیا صدیقیت کبراہ کالی سدیقیت نہیں کلی نہیں کل سدیقیت کوبرات کے نبوت دے درمیان کوئی مقام ہے یا نہیں امام غزالی فرما دینے نہیں شیخ اکبر فرما نے ایک مقام مقام قربت ہے لیکن مادالی ایک گل اتفاق کر گئے بزرگ وہ کہڑی گل فرمایا ٹھیک میں نبی صدیقی نبوت اور صدیقی قبراہ درمیان مقام ہے امام غزالی فرماندن نہیں لیکن یہ فرماندے نے اس گل یہ کہ میں بھی کرنا وا تو وہ بھی کہ نبی اور صدیق اکبر ان دونوں کے درمیان بندہ کوئی نہیں کی مطلب وہ مطلب یہ نکلا سیا کوبرا بھی سی کو اے مقام اے قربت بھی اللہ. تاں کر کے اللہ تعالی نے بغل مبارک ان سوایا جوڑے میں نہیں جڑے سجنا ٹالا کی طرف جوڑ جڑی توجہ ہے نا تو فرما بھاوے تین دن رون دی اجازت ہے لیکن نہونا فضیلت پہلو رو لیا صدیق اکبر نے اس ویلے نہیں روئے دجے صحابہ پہلو نہیں روئے اسے روئے اے وقت رون دا نہیں سی کے اکبر دا اے نبی دی تھا تے دا سی اگر اے کھلوا رون لگ پہ امت دا کی سی اس واسطے سب نو امتی تے پاک نبی بنا گئے پر سنبھال والا سدھی کے اکبر سی جنہیں سنبھالیا یار وہ رکھنا وہ مقامی نہیں کر کے جس, قر قر قر قر جس وقت منکری نے زکات ال جڑے جڑے پھر گئے سن زکات دوں جدو و روخ کیا سبجی کی اکبر نے در آنے؟ تیرے تو باہر تھا تو. تو کچھ ہو گیا تو سڈا کی بنے گا مولا علی, مولا علی. سمجھ نہیں آئی تو صدیق اکبر یہ کون بنیا محرم راج کے محمد رسول ہر نبی نہیں اچھا دیکھو پرانے مجید مولا علی قسم کھا کے فرما سن ایمان لال میں پتا نہیں پتہ نہیں کنیاں روایت وکھا سکنا ممبر تو کھلو کے علی قسم کھا کے فرما دیتے سن لوگو ابو بکر سی کے اکبر اللہ نے آخیا تو اتو جبری لے کے آیا اصا نہیں آخیا یہ ادھر ہی آیا جی اصا نہیں اپنی طرفوں لقب دب قرآن پاک کھول کا نا سی نبی اللہ تعالی نبیوں کے بارے فرما اسماعیل نبی نبی صدیق کا لکب پہلو نال نبی کا کھڑا معلوم ہویا اللہ دولہ شریک مولا نے و نبی رلا کے لکھے نے ہر نبی ہر صدیق نبی نہیں ہر نبی جڑے ماں صدیق سدی پہلو دس گیا ہاں ریت دا ذرا پوے اکھ نہیں کھلو دن چر نکلے نہ بےقرار ریت جب سچ کرار آ گلت دل بے چین ہوے تھو قبول کرے نہ اسے سدیق بنتا ہے کہڑا نبی ہوتا جاس مقامی شہادت اللہ کے خاص انعام نے جنت لبہ شہادا شہادت شہادت شہادت, شہادت, شہادت, شہادت کیوں؟ توجہ اللہ د دے رستے دے اندر جڑے قتل, مر، ان قتل ہو مردہ نہ مردہ ہوں شہادت کی ہے اللہ د رستے اندر اللہ دین اندر جان قتل ہوی تھے قتل ہون شہادت کہہ او دو مقام پہلے نبوت سی نبی دوا ایک, ایک لینا سی نبی تو علم کا فائد لے کر کے پاک نبی صدیق اکبر تو نماز ریاض چوکے ہو سکتے تحجا ساری ساری راز نہیں پر دے دل چ جو حبیب تو راج آئے اس راز رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا نبیا تو بعد سدھینے سینے دندر پاک نبی نے فرمایا فرمایا, فرمایا, فرمایا آبو پکڑے تو نمازا روز عبادت کی وجہ بدیا اللہ تعالی نے نہیں اس <سلام> <سلام> شہادت ہو گیا اللہ رستے چ مریچے شہید توجہ ہے نا اللہ اللہ و نیک آ گیا ہوں. اللہ چوتھے درجے تو ہوں توجہ صالح دا اصل من آیا نیک آیا صلاح بہتری یہ مطلب خلل نہیں ہو شہید ہوا سال ہو نکل کہ انہیں اپنے ایمان کے عمل نو محفوظ رکھے خلل نہیں آ پھر اس دے درجے نےکا پیچھے تین درجیا نہیں ادھر درجات نہ ہو, نہ ہو شہید نہ ہو تو, تو آئے کھڑے نے اگو آیا سال ہی کا مطلب اپنے ایمان کے عمل چلل نہ اللہ محفوظ رکھے ٹھیک ہے یہ ہوا سال ہی یہ سال ہی ہوگا ہوں نبی ہوا سال بنا یا اللہ صالح بنا شہید ہو سال ہوے پہ آخے یا اللہ صالح بنا کیا مطلب سبحان اللہ, اللہ تعالی بے پرواہی تو نبی رسول اللہ کی بے پرواہی ڈر کے نبوت دیتی رسالت دی بے پرواہ وا کرم فرماوی ہمیشہ تک نبوت رسالت جو مقام درا برابر پر بھی سڈے کولل نہ آئے نبوت اور رسالت ماسو جو ہوئے, محفوظ جو ہوئے! <laughs> لیکن <laughs> <laughs> بھی سنیا توجہ جنہ تعالی پہچانا فرماند یار اگر ساڈا ایک پیر جنت باہر ہو گئے نا تو اس ویلے بھی ڈر گے کدھر بے نیاد آخے پرانا فکر ہوماند حضرت جب بادہ بل شا فرما فروا سا گی اشنائی کا ڈر لگتا پے پرواہی بے نیا سب پوری کامیابی ہر منزل نکل کے پھر میں دعا کر دینا تب نسل توفنی مسلم الحتنی پرورتگارا سارا منڈل تی کرائی کرم رکھی خلن پاوے میں اپنے جا صدیق اکبر دا مقام صدیق کو جن صدیق ہوئے روس باغ ورگے صدیق امام احمد دنمبل وقت آن لگا امتحان دا امام شافی سرکار خواب در نبی پاک نے احمد تنمبل نو آخر تیرے دے مصیبت آن لگی ہے اگر برداشت کرے گا صبر کر جاوے گا سدی قیمت مقام مل جاوے گا نارے تکبیر تقدیر رسالت رے غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شانے صحابہ محمد بن حنبل ہمبل رکو دکھ آنا مصیبت ہونی جب برداشت کر جائے گا تو کی مل جائے گا بولو سدیقیت کا مقام مل جائے گا مقام سیت بی جدو بے پرواہ بے پرواہی ویک اللہ کریما کرم فرماوی جرا مقام سدیقیت یہ خلل نہ آئے تری مدد نال لبا ہے تیری مدد نال نا لہذا الحکنا بس والی سونے اور سانوی انہوں نے رلاوی کامیاب ہو کے بھٹے شہید دیواری آ مقام شہادت دا بڑا خدا آخ مولا شہادت مت کوئی لوگ آدی نگاہ مریا تیرے راہ اندروں برباد ہویا ہوا تو تخ میری راہ نہیں. اللہ جو حدیث شریف چاہتا گا یا مولا میں تیرے تیرے مریا واسطے مریاساں اللہ تعالیٰ فرما گا جھوٹ بولنا ہے, تو دیش واسطے مریاساں تاکہ لوگ مینو شہید آن بھی آخنا یا مولا مینو صالح بنا میں نیک بنا کیا مطلب, کیا مطلب شہادت درتبا سہی پاوا بچ خلل نہ نہیں فرمائی نے ہوں دو سالے بیٹھا ہوں بیٹھا بے، نیکیاں بے کر رہا ہے عبادت کر رہا ریاست کر رہا نفر پڑھ رہا نمازاں پڑھ رہا حکوق پرولا مینی سال بناوی کی مطلب اے مولا مقام دی خلل نہ آوے سبحان اللہ،, اللہ،, اللہ،, اندرو قائم روان سبحان اللہ بقول سلطان باو، سبحان اللہ سلطان فرماندہ نئی فقیری او جلیاں مار لارن نہیں فکیری جلیاں مارا مارن نئی فقیری اے جلی یا مارن جگاو نہیں فکیری مگ ندیاں ندیاں اے, اے, اے, اے نہیں فکیری بگدیا ندیاں سکیا پار لنگا <تصال> نئی فقیری او بچ ہوا دے سجادہ پا پا ٹھہراو نوم فقیری دا پہ بہو نام فکری اتنا دا پہ جڑے دل میں چیار ٹھکاوڑ فقیری نہیں یار دل چکاو کی مطلب کرامتا مکھائی ہو گیا خلل پی گیا پاک دے مرشد ہوئے ہماد دباس دبس فروش دبس شیرے شیری شیرہ بیچ دے سن بغداد دے مرشد کریم سن توجہ کراجو تو آپ دا, او, او, او شیرا ہے like. شیرا ویچنا ایک کیسا عجیب کہ اس جڑا شی آپ دمکی شیخ ہماد دباس جوانی دا حالت دا. غوث پاک میران نے کو جیاں کی دا, دا تے درد نہیں رب کدرے کھو کے پر سٹے تین فیر کی کرے گا تری ہر شک جاوے آپ فرما د مرشد نوت کر دزور اپنا سینا ذرا سینا مرشد کیرشد نے لکھیا سعال نے ستر وارد کیتا میرے نار کہ اے ابدل میں تیرے نال کوئی خفیہ چال نہیں چلا گا مرشد جی پڑھو ہاں ستر آہد ہوئے پہنے. لیکن اس دے باوجود آپ فرمان جا مولا دیکھا قیامت والے دن بخشنا نہیں ہوں کر اٹھاویں تیری مخلوق دے اندر شرمندہ دلکلا اس مقام میں پہنچ کے بھی آخر اللہ نےک بناوی سالے بناوی کی مطلب جو شان دلل نہ آن جبی وہ سال جی سی کے نبی سال ہون بھی دعا منگایا مولا بے پرواہ واہ جو شان دم فرماوی صدیق آخ قائم فرماوی شہید آخد قائم فرماوی سال آخد قائم فرماوی معلوم ہویا ہر ایک اپو اپنے مقام سالے ہون کا محتا خیال دے دا موضوع چلایا سالے سارے بنتے چوتھے درجے بھی سمجھ اے اتلے درجیاں دا سالے ہونا وہ بھی آ گیا یہ سمجھ کا واعدہ اللہ تبارک تعالی <تصف> میں سو کشمیر چلو چھوڑ تقدیر مارے تاکی حضرت علامہ مولانا فضلامہ چشتی صاحب میں خدمت کرنا سنا جا. دعا فرماؤ سونا دعا فرماؤ پروردگار چا کرم کرے جا Dialor یا یا کریم رابا ساڈے ہال گنج رب دل جلال اپنی سفا جمال کو کرے سفا کے جمال کمی نہیں ہال کے پردہ پا جائے کمین کی جو کٹ شرافت رکھ اسلام تے ماری تے ایمان اپنی عزت اپنے کمال اپنے شانے اللہ پاک قسم لو نا تو ہون دی ذات بھی لوگ